بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله الصلاه والسلام یا يا نبی اللہ الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله میرے پیارے اسلام بھائیوں اج ہم ایک ایسا کلام سننے جا رہے ہیں جس میں امام عشق محمد اعلی حضرت نے گویا ہمیں جھنجوڑنے کی کوشش کی ہے غفلت کی نین سے جگانے کا ارادہ کیا ہے بہت خوبصورت انداز بڑا نرالا انداز اور شاندار اشعار سمجھتے جائیں تو عقل حیران جاتی ہے کہ امام عشق کو محمد آلہ حضرت کے پاس الفاظ کا ذخیرہ تھا تو کیسا تھا بلکہ بعض لوگ تو یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ دیگر شعرا الفاظ کی تلاش میں رہتے ہیں اعلی حضرت کے قدموں میں الفاظ حاضری دیتے ہیں کیا بات ہے آج جو کلام ہم سننے جا رہے ہیں اس کلام کا جو پہلا شعر ہے اس میں کیا فرمایا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رخوالی ہے اب اس شیر میں امام محبت آلہ حضرت کیا سمجھا رہے ہیں؟ سونا جنگل یعنی یہ جو دنیا ہے یہ ایک سونے جنگل کی مانند ہے کیونکہ یہاں پر بے شمار خطرات ہیں ایمان کے ڈاکو موجود ہیں جو بظاہر تو مسلمان نظر آتے ہیں مگر بد بدیت کے لبادے میں اور دیگر مسکنسپشن کے ساتھ دیگر غلط عقائد کے ساتھ تمہارے ایمان کو لوٹنے کے ڈرتے ہیں اور ایک طرف اس کا مطلب یہ بھی بن سکتا ہے کہ جو اندھیری رات کا تذکرہ کیا ہے یہ گناہوں کی اندھیری رات ہے اور شیطان جو ہے وہ ایمان چھیننے کی کوشش میں ہے ایسا نہ ہو یہ غفلت کی نیند ایسی نیند ہو کہ جس کی وجہ سے تمہارا ایمان چھین لیا جائے یا تمہارے عامال برباد ہو جائے تو اے مسلمانوں اس گنا بھرے فتنے بھرے دور میں اپنے آپ کو جگائے رکھنا یعنی اس بات کی فکر رکھنا کہ ایمان کی حفاظت بھی ہوتی رہے بھی برباد نہ ہو جائیں۔ اب آئیے اس شیر کو طرز میں سنیے اس فکر کے ساتھ کہ ہمیں غفلت کی نیند سے جاگ کر اپنے ایمان کی اور اپنے اعمال کی حفاظت کی فکر کرنی ہے سونا جنگل رات رہیو سونے والی رکھے ہیں اسی وجہ اسلامی بہت ذرا غور کریں آلہ حضرت نے کمال انداز اختیار کیا ہے دنیا کے اندر رکھوالے جو ہوتے ہیں نا وہ چوروں سے بچاتے ہیں چوروں سے بچانے کے لیے رکھوالی کرنے والے ہوتے ہیں مگر اس دنیا میں وہ لوگ جو تمہیں محافظ نظر آتے ہیں بجائے وہ ایسے اس انداز میں پیش ہوتے ہیں کہ لگتا ہے وہی ہمارے محافظ ہیں لیکن بعد میں وہی چور نکلتے ہیں تو چوروں کی رکھوالی ہے تو جہاں چور ہی رکھوالے ہوں وہاں کیسی چوکنا رہنا ضروری ہے کتنا چوکن رہنا ضروری ہے اور کتنی یوں سمجھیے کہ اپنی حفاظت کی فکر کرنی ہے سبحان اللہ اب جو اگلا شیر ہے وہ مکاری اور ان چوروں کے اندر کیسی وہ شاطر ہیں وہ کیسے تیز ہیں تمہیں کیسا بچنا ہے اعلی حضرت لکھتے ہیں آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلاکے ہیں تیری گٹڑی تاکی ہے اور تونے نیند نکالی ہے اب آنکھ سے کاجل چرا لینا یہ محاورہ ہے لیکن کمال استعمال ہے کہ ایسے شاطر ہیں کہ تمہاری آنکھ سے کاجل بھی چورا لیں گے پھر بھی تمہیں پتا نہیں چلے گا اور تمہاری ایمان کی گچڑی تاکہ ہے شیتان نے اور اس کے چیلوں نے کہ کسی طرح تمہارا ایمان برباد کر دیا جائے تمہیں غلط کاموں میں لگا دیا جائے اور ایسے شاتر چوروں کے ہوتے ہوئے ایسے بکار چوروں کے ہوتے ہوئے جنہوں نے تمہارے ایمان کی گچڑی کو بھی تاک لیا ہے پھر تم نیند کی بات کر رہے ہو پھر غفلت کی بات کر رہے ہو کچھ لوگ کہتے جناب کچھ ہوتا, تو جناب لوگ خراب ہیں لیکن میں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں میں تو صرف ان کی صحبت اختیار کرتا ہوں میں تو جناب ان جیسا نہیں بنتا میں سنتا سب کی ہوں نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیو ہمیں بات بھی اسی کی سننی ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول کی سنی ہے جس نے نبی پاک علیہ السلط والسلام کی سچی غلامی اختیار کی ہے باقی سب کی سن کر میں کیوں اپنے دل میں کسی کو جگہ دوں کیونکہ یہی بات ہے کہ وہ کاجل بھی آنکھ سے چرا لیتے ہیں اور انسان کو پتا بھی نہیں چلتا اب اس مانا کے ساتھ آئیے شعر سنتے ہیں آنکھ سے کاجل جل ساس چرا لے یہاں وہ چور بنا کے ہیں اللہ اب میرے شعر ہے اگر یہ کہا جائے کہ محبت اعلیٰ حضرت ویسے تو اشار کمال ہیں مگر چند اشار ایسے ہیں جن کا کوئی ثانی نہیں ون آف دا امیزنگ یعنی ایک ایک لفظ یو کہا جائے کہ موتی کی طرح ہے اور شاید شاعری کی دنیا کا یہ شاہکار شعر ہے کہ تین بار ایک ہی لفظ کو استعمال کیا ایک ہی جملے کے اندر لیکن تینوں بار اس کا الگ مانا ہے لکھنے میں دیکھنے میں بھی ایک جیسے ہیں جی ہاں شیر سنیے حضرت لکھتے ہیں سونا پاس ہے, ہے, ہے, ہے میٹھی نیز ہے تیری مت ہی نرالی ہے اب بظاہر دیکھیں تو سین وا نون الف یہ سونا سونا سونا تینوں ایک جیسے دکھتے ہیں لکھنے میں تینوں ایک جیسے دکھتے ہیں مگر تینوں کے الگ معنی ہے سونا پاس ہے آلہ حضرت کہتے ہیں تمہارے پاس ایمان کا سونا ہے اس سے بڑھ کر تو کوئی نعمت نہیں نا بھائی دنیا کی ساری نعمتیں ساری دولت ایک طرف ایمان کی نعمت ایک طرف تو سونا تیرے پاس ہے اور سونا بن ہے بن کہتے جنگل کو تم ایسے جنگل میں ہو جہاں سونا پن ہے جہاں ایک یو سمجھ لو کہ بیا بانی ہے ویرانی ہے اور ایسے حالت میں جہاں چور بھی ہیں وہاں سونا زہر ہے اب نیند کرنا اب یہاں یہ سونے سے مراد آرام کرنے والا سونا ہے کہ تمہارے پاس ایمان کی دولت ہے جنگل بیا بان ہے اور ایسی حالت میں سونا زہر ہے کیونکہ اب سو گے تو یہ تمہاری دولت چھین لی جائے گی اب پھر آگے لکھتے ہیں میٹھی نیند ہے ایسی حالت میں تو کہتا ہے میٹھی گویا یہ پورا کلام ہی ہمیں دنیا کی بیابانی دنیا کے دھوکے دنیا کے ان جالوں سے بچانے کے لیے لکھا گیا ہے کہ دیکھو ایسے موقع پر کتنا کانشیس رہنا کتنا ہوشیار رہنا ضروری ہے اب اس شیر کی خوبصورتی کو آپ جب ترس میں سنے تو سمجھنے کی کوشش کیجیے اور جو شعر کی کچھ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ شعر شاعری کی دنیا کا ایک عظیم شاہکار ہے سونا پاس بن ہے سونا ہے اٹھ پیارے تیری ہی ہے سونے والوں امام اس کو محبت آلہ حضرت کا اگلا شعر بہت امیزنگ بڑا ہی نرالے انداز میں آل حضرت نے بات سمجھائی ہے کہ جب کسی کو نیند سے اٹھایا جاتا ہے تو انسان کو اس اٹھانے والے کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ مجھے آپ نے اچھے موقع پہ جگا دی اور خاص طور پہ جس نیند کی ابھی بات ہو رہی ہے وہ تو غفلت کی نیند سے جگانے کی بات ہے مگر اعلی حضرت لکھتے ہیں آنکھیں ملنا جنجلا پڑنا لاکھوں جمائی انگڑائی آنکھیں ملنا جنجلا پڑنا لاکھوں جمائی انگڑائی نام پر اٹھنے کے لڑتا ہے اٹھنا بھی کچھ گالی ہے ابام کو محبت آلہ حضرت اس شیر میں کیا فرما رہے ہیں خوبصورت بات لکھی ہے کہ دنیا میں اگر کسی کو کوئی شخص جگا دے تو اس کا شکر گزار ہوتا ہے مگر یہاں ایسی غفلت کی نیند ہے کہ اگر کوئی عبادت کے لیے کسی کو جگانا چاہے یا بد مذہبوں کی بد عقیدہ لوگوں کی صحبت سے بچانے کی کوشش کرنا چاہے تو بندہ اس کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے اسی سے لڑنا شروع کر دیتا ہے اور جمائی لیتا ہے اگڑائی لیتا ہے یعنی ہیلے بہانے کرتا کہ آپ چلے میں بعد میں آتا ہوں نماز کے لیے آپ عبادت شروع کریں میں کچھ دنوں کے بعد کر لوں گا ایسا نہیں کرنا چاہیے اٹھانے والے کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جو ہمیں اللہ کی راحت کی طرف بلائے نبی یہ پاک علیہ سرات وسلام کی سنتوں کی طرف بلائے مگر آج حال یہ ہو گیا ہے کہ بندہ اٹھانے والے پر یا اٹھنے کے نام پر اس طرح لڑتا ہے کہ گویا اٹھنا بھی کچھ گالی ہو چکا ہے اب اس شعر کے اس معنی کو ذہن میں رکھتے ہوئے آئیے دوبارہ طرز میں اس شیر کو سنتے ہیں پڑنا لاکھ جمائی انگڑ ام پر اب اگلا شیر جو آپ کو سنانا ہے اس میں امام عشق و محبت آلہ حضرت کیا لکھتے ہیں ساتھی ساتھی کہ کے پکاروں ساتھی ہو تو جواب آئے ساتھی ساتھی کہ کے پکاروں ساتھی ہو تو جواب آئے پھر جنجلا کے سردے پٹکوں چل رہے مولا والی ہے اس شیر میں آلہ حضرت آخرت کا منظر بیان کر رہے ہیں کہ آخرت میں کوئی کسی کا ساتھی نہیں ہوگا انسان تلاش کرے گا اپنے رشتہ داروں کو تلاش کرے گا اپنے چاہنے والوں کو جی ہاں آج جو ناز اٹھانے والے ہیں آج جو خدمتیں کرنے والے ہیں کوئی وہاں کام نہیں آئے گا بلکہ وہاں اگر کچھ کام آئے گا تو وہ اس کے اعمال کام آئیں گے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اللہ تبارک مطالعہ قرآن مجید فرقان حمید میں کیا ارشاد فرماتا ہے آئیے سنتے ہیں اعوذ باللہ من بسم اللہ یوم من اخی و امشی بتی ہی و بنی نکل یومئذ شن یونی اب امام اس کو محبت اعلی حضرت رحمت اللہ تعالیٰ ہی کے ترجمہ ترجمہ قرآن کنزل ایمان سے اس کا ذرا ترجمہ سنتے ہیں قرآن میں اللہ فرماتا ہے اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی اور ماں اور باپ اور جورو یعنی بیوی اور بیٹوں سے ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایک فکر ہے کہ وہی اسے بس ہے جی ہاں میرے میٹھے اسلامی بھائی میں کوئی ساتھی نہیں ہوگا ساتھی ساتھی کہہ کے پکاروں ساتھی ہو تو جواب آئے پھر جنجلا کے سر دے پٹکوں چل رہے مولا والی ہے اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم اس دن ہمیں ایسے آمال ہمارے ساتھ ہوں ایسی کرم نوازی فرمائے کہ ہمارا جب کوئی نہ ہو تو نبی پاک علیہ کی وہ شفات ہمیں نصیب ہو جائے کہ جس کے صدقے ہماری مغفرت ہو جائے آل حضرت ایک اور شعر میں سمجھاتے ہیں نا ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو جی ہاں اس دن کوئی ساتھی نہیں ہوگا اللہ کریم ہمیں نبی پاک علیہ و السلام کی شفاعت کا ساتھ رسید فرمائے انہی خیالات کے ساتھ آئیے یہ شعر سنتے ہیں ساتھی ساتھی کہ پکاروں ساتھی ہو تو جواب آئے دے کو دے مولا والی ہے سونے والوں والا نہیں اب ان آخرت کی فکروں کے ساتھ قبر و آخرت کی فکر کے اندر آلہ حضرت اپنے آقا اپنے محبوب آقا جن پر اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی کی زندگی گویا فدا ہو کر گزری کیا پیارے انداز میں استغاثہ پیش کرتے ہیں کہ تم تو چاند عرب کے ہو پیارے تم تو آجم کے سورج ہو تم تو چاند عرب کے ہو پیارے تم تو آجم کے سورج ہو دیکھو مجھ بےکس پر سب نے کیسی آفت ڈالی ہے اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی گویا نبی پاک سے عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ تو عرب کے چاند ہیں عجم کے سورج ہے آپ نورانی آقا ہیں میں بےکس ہوں قبر کی وحشت ناک رات ہے میرے پاس تو کوئی جواب دینے کے لیے بھی کچھ بھی نہیں یا رسول اللہ آپ کے نور کی ایک کرن اگر میری قبر میں آ جائے تو قبر روشن ہو جائے گی محشر کے دن میں کیسے ان تمام معاملات کو حل کر سکوں گا آپ کا غلام ہوں آقا مجھ پر نگاہ رحمت فرما دیجیے نافتوں سے مجھے بچا دیے کیا خوبصورت انداز میں نورانی آقا سے اپنی فریاد رسی کی التجا پیش کی ہے تم تو چاد عرب کے ہو پیار تم تو اجم پل شب لے دیکھو پل شب لے آپ ہے میٹھی اسلامی بھائیوں کچھ کتابوں میں یہاں پر اس شیر میں دیکھو مجھ بیکرس پر سب نے کیسی آفت ڈالی ہے اور کچھ جگہوں پر دیکھو مجھ بے قص پر شب نے کیسی آفت ڈالی ہے تو شب سے مراد یہ اندھیری رات قبر کی رات ہے اور آقا سے کی گئی ہے کہ آپ عرب کے چاند ہیں آپ عجم کے سورج ہیں آپ تو نورانی آقا ہیں ذرا اپنے نور کی کرن میری قبر کی اندھیری رات میں عطا کر دیجیے گویا یا جلوائے زیبا لے کر تشریف لے آئیے تو میری قبر بھی جو ہے وہ روشن ہو جائے کیا انداز ہے اپنے آقا سے التجا کرنے کا اگلے شیر میں آلہ حضرت کیا لکھتے ہیں وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے ذرا غور تو کیجیے کیا فرما رہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کتنا سستا سودا جنت کا بیچ رہے ہیں جی ہاں قرآن مجید فرقان حمید نے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ سبحان اللہ سبحان اللہ قران گویا کیسا اعلان کر رہا ہے ہمیں کتنی شاندار آفر دی گئی ہے اللہ فرماتا ہے بیشک اللہ نے مسلمانوں سے ان کے مال اور جان خرید لیے ہیں اس بدلے پر کہ ان کے لیے جنت ہے جنت لے لو اور اپنا جان اور مال گویا اللہ کو دے دو اور اس سے مراد یہی ہے کہ جان بھی اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر چلے اور مال بھی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر خرچ کیا جائے سبحان اللہ دیا بھی ربی نے تو ہے میرے پاس جو کچھ ہے وہ میرے اللہ ہی کا تو دیا ہوا یہ جان بھی اسی نے دی یہ مال بھی اسی نے دیا لیکن اگر اس جان اور مال کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر گزار لیا جائے تو اس کے بدلے جنت ہے اے میرے اسلامی بھائیو یہ آفر ہے ہمارے لیے مگر ہم اس کا کیا مول چکا رہے ہیں کیا اس کے طریقے پر عمل کر رہے ہیں کیا خوبصورت اعلیٰ حضرت کا یہ شعر گویا قرآن آیت کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور یہ کمال ہے امام عشق کو محبت اعلیٰ حضرت کی شاعری کا کہ کوئی شعر کسی آیت کی گویا شرح بیان کر رہا ہے کوئی شعر کسی حدیث کی طرف اشارہ کر رہا ہے یا کوئی شعر کسی قرآن واقعے کی شرح بیان کر رہا ہے کمال ہے آلہ حضرت کی شاعری کا تو میری بچے سلائی بھائیوں اب شعر کیا ہے وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا ہم مفلس کیا مول چکا اپنا ہاتھ ہی خالی ہاتھ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا ka باری ہے اس کلام کے مکتے کی یاد رہے اس کلام میں ویسے تو اعلی حضرت نے پندرہ اشعار عطا فرمائے ہیں مگر ہم نے کل ملا کر آٹھ آج آپ کو پیش کیے ہیں اور مکتے میں اعلیٰ حضرت نے کمال کر دیا ویسے اعلی حضرت کے سارے ہی کلام نرالے ہوتے ہیں لیکن ایسنس ایسنسر جو ہے وہ ایسا لگتا ہے اعلیٰ حضرت اپنے مکتے میں عطا فرماتے ہیں کیا لکھتے ہیں مولا تیرے اف کرم ہوں میرے گواہ صفائی کے مولا تیرے اف و کرم ہوں میرے گواہ صفائی کے ورنہ رضا سے چور پہ تیری ڈگری تو اقبالی ہے یعنی آجی اور انکساری کی انتہا کر دی ہماری زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی کہ ہم یہ لفظ پڑھیں مگر بتانا یہ مقصود ہے کہ بارگاہ اللہی میں اعلیٰ حضرت کا خوف ملاحظہ کریں اعلیٰ حضرت کی انکساری ملاحظہ کریں کہ اپنے آپ کو کیا کہ غور کیجیے شیر کا مطلب کتنا خوبصورت ہے کیا پیاری بات عدالت کے اندر کہ صفائی کے گواہ چاہیے ہوتے ہیں اگر کوئی مجرم ہو کوئی ملزم ہو اس کو بلایا جائے تو اس کو اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے دو گواہ چاہیے ہوتے ہیں اللہ حضرت گویا یہ تصور کر رہے ہیں کہ مولا تیری جو عدالت ہے اس میں میرے پاس دو ہی گواہ بن سکتے ہیں اور وہ بھی تو ہی عطا فرمائے گا اور وہ گواہ کون ہوں گے یا اللہ تیرا ہی عدل اے اللہ تیرے ہی عفو اور تیرا ہی کرم ایک میری صفائی کے گواہ عفو ہو یعنی تیری طرف سے جو معافی ہے تیرا تیرا جو وصف ہے معافی والا اور تیری کرم نوازی اے اللہ اگر یہ دو گواہ مجھے مل جائے نا تو ہی میں چھٹکارا پا سکوں گا ورنہ میں تو ایسا بدکار ہوں کہ میں اپنے جرم کا اقبال کرتا ہوں اور اقبالی جرم جو ہوتا ہے جو شخص ایمان لے اپنے جرم کا تو اس پر تو ڈگری جاری ہو جاتی ہے سزا سنا دی جاتی ہے یعنی یا اللہ امتحان لیا گیا تو میں مارا جاؤں گا ہاں اگر دو گواہ مجھے صفائی کے وہ صفائی کے گواہ کون ہو تیرا ہی افو ہو اور تیرے ہی کرم ہو تو چھٹکارے کی صورت بنے گی اللہ کی عدالت کا کیا خوبصورت منظر اور کس طرح گواہ کی بات کی ہے یہ آلہ حضرت ہی کا خاصہ ہے یعنی خلاصہ شعر یہ بنا یا اللہ اگر تیرے افو کرم نے ساتھ دیا تیری شان کریمی ساتھ ہوئی تو تو بخشا جاؤں گا اگر امتحان ہوا تو مولا میں مارا جاؤں گا اللہ اعلیٰ حضرت کس انتصاری کے صدقے اپنے حبیب علیہ السلاط والسلام کے صدقے ہم سب کو بھی قیامت کے دن مجرموں کی صف میں کھڑا نہ فرمائے بلکہ اپنے افو کرم کے صدقے ہم گناہ گاروں کی بھی بخصرت فرمائے مولا میٹھی بیٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چل کے ناظرین امام عشق کو محبت اعلی حضرت کے اس کلام میں سے کچھ اشار ہم نے سنے کچھ اس کی شرح بھی سنی یاد رہے اعلی حضرت امام اہل سنت جو کہ علم کے سمندر ہے ان اشار میں آپ کا معافی ضمیر کیا تھا وہ ہم تو نہیں جانتے مگر جو علماء اہل سنت نے مختلف شروحات لکھی کلام رضا کی اس میں سے چند مدری پھول حاصل کر کے آپ کی جانب بڑھانے کی کوشش کی ہے اللہ کریم امام عشق و محبت کے عشق رسول کے صدقے خوف خدا کے صدقے ہمیں بھی ان اوصاف کا پیکر بنائے مدری چنل دیکھتے رہیے اگلے سلسلے نغمات رضا میں ایک اور کلام رضا اور ان کے اشعار کی کچھ تشریح بیان کرنے کی کوشش کریں گے سلو الحبیب صلی اللہ تا محمد صلی اللہ علیہ وسلم